مفتی صاحب یہ نماز قصر کے بارے میں پوچھنا ہے کہ نماز قصر جو ہے یہ فاصلے پاری ہی ہے یا دنوں کی مسافت کا بھی اس میں کہیں ذکر ہے اور کیا جہاد میں بھی قصر ہے اور اس کے ساتھ مفتی صاحب ایک دوسرا سوال ہے کہ نماز جمعہ جو ہے اس میں کہیں زور کا بھی نام ہے یا اس کا متبادل ہے یا خطبے میں یا جمعہ کی کسی دوسری جماعت کی ربتوں میں زور کا ذکر آتا ہے, ہے جی سفر بھائی اصل میں اس سفر کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے لیکن چونکہ سفر کیسے جنا جائے آپ تو پتا چل جاتا ہے اتنے کلومیٹر ہیں ہے آدمی کو اب کیا نام ہے اس کا کہ سنجے نیل بھی لگے ہوتے ہیں پھر گاڑیوں کے اب وہ میٹر بھی بتا دیتے ہیں آدمی کو پہلے بھی پڑھا ہوتا ہے کس لان جگہ جانا ہے تو اتنے کلو میٹر کا سفر ہے پہلے چونکہ یہ نہیں ہوتا تھا تو اس لیے سفر کو دنوں پر معمول کیا جاتا تھا بھی کتنے دیر کا سفر ہے تو اس لحاظ سے کسر کی جاتی تھی اب چونکہ پتا ہے کہ اتنا سفر ہے لہذا دنوں کی ضرورت نہیں ہے اب سفر کا بھی معاملہ ہوگا کہ اتنا کلو ہوگا یعنی کموں تو تب کسر جو ہے وہ ہوگی تو جہاد میں بھی جہاد کے راستے میں تو کسر ہے لیکن جب جہاد ہو رہا ہو تو پھر نمازِ خوف ہے نمازِ خوف بھی دو رکت ہی ہوتی ہے لیکن وہ ایک ایک کر کے پڑھی جاتی ہے کچھ لوگ ایک پڑھتے ہیں پھر جنگ پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں کے قرآن پاک میں تصویر کے ساتھ اس کا ذکر گزرا ہے آدھے لوگ پھر آ کر امام کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ دونوں پٹے آتے ہیں تو جنہوں نے پہلی پڑی اور کیا وہ آپس آ کر ایک رکھ پوری کر لیتے ہیں لہذا سفر میں سفر کا لحاظ رکھتے ہوئے ہی کثرت جو ہے وہ کرنی ہے دوسرا یہ کہ جس پر جمعہ بھر جائے اس پر زور پڑل نہیں ہے اور جہاں جمع کی شراک نہیں پائے جائیں گی وہاں چینل زوہ ہی پڑی جائے گی جمعے میں تو زور کپڑ رہی تعلق کوئی تذکرہ نہیں ہے جمعہ ہی کھڑا ہے ہاں جہاں یہ اختلاف ہو کہ یہاں جمعہ فرض ہے یا نہیں ہے تو آدمی جمعہ پڑھ لیتا ہے اب اس کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ بچپن تو زور فرض جمعہ فرض نہیں تھا تو کیا کیا جائے تو وہ کچھ علماء نے کہا مثلا کسی بستی میں تو جمعہ شروع کر دیتا ہے کہ بستی میں جمع فرض نہیں ہے تو اب وہ اگر شروع کر دے تو وہاں جمعہ چونکہ اور شک والی بات ہے نماز زور میں تو کوئی شک نہیں ہے لہذا وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے بعد چار رکھ جو ہیں وہ احتیاط تو زور کے پاڑ لیے جائیں ویسے جمعہ جمعہ ہے زور زور ہے اور جمعہ پڑا جائے گا تو زور نہیں پڑی جائے گی علیحدہ علیحدہ دونوں نمازیں ہیں اور ایک وقت ایک ہے